مدنی فنل کے ناظرین الحمد للہ ہی ازتبجل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ میں حاضر ہیں اور اس سلسلے کے اندر الحمد للہ سورت کی تفسیر ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے بالخصوص الکوثر کی تفسیر ہم سن رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے یہ سننے کی سادت حاصل کی تھی کہ نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفات کوسر سے مراد ہے اور اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفاعت بھی کثیر ہے اس لیے علماء نے کوثر کا مانا شفاعت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کیا ہے پچھلے سلسلے میں دو آیتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی دوسری آیت کے تحت ایک حدیث بھی بیان کی گئی تھی اسی سمن میں امام اہل سنت علیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و نے یہ ارشاد فرمایا کہ و لسعف یو عقیق اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس زمن میں ایک حدیث تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے پیچھے گزری کہ حضور السلاق اسلام نے اس پر یہ ارشاد فرمایا تھا عید اللہ اور وباحدم بن امتی فنار کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کے اندر ہو یعنی تمام کو میں جہنم سے نکالوں گا اسی طرح کی ایک اور سری حدیث مبارکہ طبرانی اوسط کے اندر اور مستد بازار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہی سے مربی ہے کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشفع امتی حت یونا دی ربی قد یا محمد فاقول ائی ربی تد ربی یعنی میں شفاعت کرتا رہوں گا اپنی امت کی یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا دے گا پکارے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو گئے تو میں عرض کروں گا کہ ہاں اے میرے رب میں راضی ہو گیا یعنی حضور علیہ وصلاۃ اسلام اپنی امت کی شفاعت فرما کر راضی ہونے کا اعلان فرمائیں گے پرانے مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطران نے کئی اور مقامات پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی طور پر شفقت و مہربانی اور آپ کی شفاعت کے حوالے سے ذکر کیا ہے جیسا کہ بیان ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفات بڑی عام ہے اگر ہم اس پہ غور کریں تو حضور علیہ وسلاۃ وسلم کی یہ شفاعت فقط آخرت میں نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفاعت کے نظارے ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زیادہ مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ وسطمبی کا ولی المینات <وَالْمُؤْمِنَات> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے خاصوں یعنی خاص لوگ ان کے گناہوں اور جو عام ممین اور مومنات ہیں ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں یعنی حضرت اسلاق اسلام کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ اپنے خاص لوگ ان کے لیے بھی آپ معافی طلب کریں ان کے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنے عام ممتیوں کے لئے بھی جو مرد ہوں یا عورت ہوں ان کے گناہوں کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی طلب کریں یہ حضرت الاصلاط اسلام کی شفاعت ہے کہ دنیا میں حضور علیہط اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں کہ ہم جو گناہ کریں اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ میری امت یوں کی اللہ اضو مغفرت فرما یوں ہی قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشاعت فرمائے کہحیم <الرَّحِيمَة> کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے استغفار کریں رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ایک طرح کی شفات کا تذکرہ موجود ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں اور خود نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور یہ آیت عام ہے چاہے اس وقت کے مسلمان ہوں چاہے آج کے مسلمان ہوں چاہے قیامت تک آنے والے مسلمان ہوں ہر ایک کے لیے اس آیت کے اندر اس بات کا حکم موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی شفا یہ دنیا میں بھی موجود ہے دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے بخش و مغفرت کی دعا کرتے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرتے رہے ہیں اس طرح کی بہت ساری آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے اندر جو شفاعت ہے اس کا تذکرہ یہ موجود ہے کچھ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے عام ہونے کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں امام اہل سنت کی رسال اسما الرب عین سے ہوں امام احمد اپنی مسند میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کرتے ہیں اور امام ابن باجہ حضرت سیدنا ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی یعنی اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ کی آدھی امت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے اور آپ چاہیں تو آپ شفات کو قبول فرما لیں حضور حضر السلاط اسلام نے اس چیز کو اختیار کیا کہ جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ امتی جنت کے اندر جا سکیں تو آپ نے شفاعت کو لیا کہ شفاعت کے ذریعے آپ اپنی آدھی سے زیادہ امت کو بخشوائیں گے ان کی مغفرت کروائیں گے اور دیگر روایتیں جو ہم پیچھے سن کے آ کیکے ہیں اس کے مطابق اپنے ایک ایک امتی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے اگر ان پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم لازم ہو بھی گیا ہے اور جو جہنم کے اندر اپنے گناہوں کے سبب چلے بھی گئے تو اپنی سزا وہ پائیں گے لیکن ان کی وہ سزا پوری نہیں ہوگی اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے یعنی آپ علیہ اسلام کی جو شفات ہوگی بعض تو وہ شفاعتیں ہوں گی کہ جس میں بلا حساب و کتاب آپ اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کروائیں گے بعض شفات وہ ہوں گی کہ جس میں وہ امتی کے جن کے اوپر حساب ہوگا اور اپنے حساب کی وجہ سے وہ پھنس چکے ہوں گے حضور علیہ الصلاط اسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے بعض وہ ہوں گے کہ جن کی سزا کا فیصلہ ہو چکا ہوگا حضور علیہ الصلاط اسلام شفات فرمائیں گے اللہ تبارک وطالعہ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اور بعض وہ ہوں گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل بھی ہو جائیں گے اب گناہوں کے اعتبار سے ان کی سزا بڑی طویل ہوگی لیکن اللہ تبارک وطالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا کی وجہ سے ان کی بقایا جو سزا ہے اس کو معاف فرما کر ان کو جہنم سے نکال کر ان کو جہنت کے اندر داخل فرما دے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اس قدر عام ہوگی اس لیے آپ علیہ و اسلام نے شفات کو اختیار فرمایا کہ آدھی امت سے بہتر یہ ہے کہ شفاعت کا اختیار لے لیا جائے اور پھر اس کے بعد بڑی ہی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس حدیث کو نقل کر کے اور اس کے بعد ایک اور حدیث کو نقل کر کے گویا کے امام اہل سنت جھوم اٹھے اور جھوم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں ارض کیا کہ حق ہے حق ہے اے شفیع میرے میں قربان تیرے صلی اللہ علیہ کا یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ بالکل حق ہے اور جیسا آپ بیان فرما رہے ہیں وہ سن کر میں آپ پر قربان جاؤں وہ بات کیا بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے پرہیزگاروں کے لیے ہے فرمائے نہیں ان کے لیے تو ہے ہی ہی بلکہ یہ ان گناہگاروں کے لیے ہے کہ جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں جو گناہگار ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے کہ میری شفات ان کو بھی ملے گی اور وہ اس کے ذریعے جنت کے اندر داخل ہوں گے اور ایک اور حدیث مبارکہ اسی حوالے سے جو ام المنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن ادین کامل کے اندر روایت کی کہ حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی للحالکین من امتی کے میری جو شفاعت ہے میرے ان امتیوں کے لیے ہے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں تباہ ہو چکے ہیں ان کو میری شفاعت ملے گی تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفات فرمائیں گے اسی لیے امام اہل سنت نے جھوم کر یہ ارشاد فرمایا حق ہے اے شفیع میرے میں قربان تیرے صلی اللہ علیہ کا ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ ہماری جانیں آپ پر قربان کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کس قدر ہم گناہ سے محبت فرماتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے مزید ارشاد فرمایا جسے امام ابو داؤد اور امام ترمیزی اور کئی دیگر محدثین نے حضرت انس بن مالک اور حضرت جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت کاب بن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام نے اس حدیث پاک کو روایت کیا حضور شفیع المزبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی یوم القیامتی اہ القبائر من امتی کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم شفاعت فرمائیں گے اور ایک اور حدیث مبارکہ جسے خطیب بغدادی نے ابو البودرزر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور شفیع المجین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمائے کہ شفاعتی کینو بھی من امتی میری شفات میرے گناہگار امتیوں کے لیے ہے اس پر حضرت سیدنا ابو البودردا رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کی کہ وہ ان زنا و ان فرقہ اگرچہ کہ وہ ضناء کریں اگر چہ کہ وہ چوری کریں تو حضر علیہ السلاط اسلام نے فرمایا کہ وہ ان ضنا و ان فرقہ اللہ رغمی انفی ابی دردا اگرچہ ضانی ہوں اگرچہ وہ چور ہوں چوری کرتے ہوں بر خلاف حضرت ابو دردا کی خواہش کے۔ اس طرح کی اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو ان شاء اللہ تبارک و ہم آگے مزید ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں حضرت علّلاۃ اسلام کی شفات کے بارے میں معلوم ہو لیکن یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی یہ شفاعت آپ کی امت کے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے اگر ایمان برباد ہو گیا ایمان نہ رہا تو پھر شفاعت میں سے حصہ نہیں کیونکہ قرآن مجید فرقان شمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ یہ ارشاد فرما چکا ہے این موح لا یق فرشر کبھی بیک فرماد یعنی بے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے نیچے جو گنا ہے اللہ تبارک واتعہ اس کو بخش دے گا تو اللہ تبارک واتعہ نے اس بات کا اعلان فرمائے کہ وہ شرک کو نہیں بخشے گا اور شرک سے مراد یہاں پہ کفر ہے تو جو بھی ایمان والا نہیں ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دنیا سے جب اندر جب رخصت ہو تو اس کا ایمان سلامت ہو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمارے لیے بڑی دھارس ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام فرامین حق اور سچ ہیں لیکن حضور علیہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی طرف بلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے ان احادیث طیبہ کا ہرگیز یہ مطلب نہیں کہ لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوں لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو اور پھر وہ یہ کہیں کہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخشے جائیں گے یاد رکھیے کہ گناہ وہ نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا ایمان برباد ہو سکتا ہے ان احادیث طیبہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر امید رکھے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پہ یقین رکھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہو اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے یہ اصل ان احادیث طیبہ کا مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا ہے ہرگیز ہرگیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھیں ہم گناہ ہیں اس سے انکار نہیں لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے کہ گناہوں کی ایک بہت بڑی نبصد یہ ہے کہ ایمان ضائع ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے ہمارے آبا و اجداد کو ہماری نسلوں کو حضور علیہ اسلام کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان حادثیث طیبہ کا صحیح مطلب سمجھتے ہوئے اور حضرت علیہط اسلام کی شفقت و مہربانی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلاط اسلام کی خوب اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے بڑی خوبصورت احادیث طیبہ شفاعت مصطفیٰ سے متعلق اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی سادت حاصل کریں گے رب تبارک و ہمارا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے آمین وداہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم